السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے سارٹنگ کے بارے میں بات شروع کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے تین ایلیمنٹری سارٹنگ البریدمس کے بارے میں کاروائی ابھی شروع ہی کی تھی تو لیکچر کا وقت ختم ہو گیا تھا وہ تین ایلیمنٹری میتھڈس تھے انسرچن سارٹ سلیکشن سارٹ اور ببل سارٹ ہم نے بات سلیکشن سارٹ سے شروع کی تھی تو آئیے آج سلیکشن سارٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد بقیہ جو دو ایلیمنٹری سارٹنگ کے ان کی طرف ہم جائیں گے سلیکشن سارٹ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ارے ہے جس میں کچھ نمبرز موجود ہیں اور آپ نے فرض کریں اس ارے کو اسینڈنگ آرڈر میں یعنی کہ سب سے چھوٹا نمبر شروع میں اس کے بعد اس سے جو بڑا نمبر ہے دوسری پوزیشن میں اور اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ تیسری پوزیشن میں آئے گا اس کے لیے جو ترکیب استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے ارے کو لے کے اس میں سب سے چھوٹا نمبر جو ہے اس کو ڈھونڈیں اور اس کو پوزیشن ون پہ لے اور پوزیشن ون پہ جو ایلیمنٹ اس وقت موجود ہے اس کو فی الحال کسی اور جگہ رکھ دیں پھر یہی کاروائی جو ارے کا بکیا حصہ ہے اس کے ساتھ کریں سلائڈ پہ دیکھیے سلیکشن سارٹ کا مین آئیڈیا یہی ہے فائنڈ دا اسمالسٹ ایلیمنٹ پور اٹ the دا فرسٹ پوزیشن فائنڈ دا نیکسٹ اسمالسٹ ایلیمنٹ پور اٹ ان دا سیکنڈ پوزیشن اینڈ سو آن انٹل یو گیٹ ٹو داڈ آف دا ارے اب آئیے میں آپ کو تصویری خاکوں کے ذریعے اس سارٹنگ پروسیجر کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ارے کو کیسے سارٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا کوڈ دیکھیں گے جو سی یا سی پلس پلس میں ہوگا تو آئیے پہلے اس کی تصویری خاکوں سے مثال یہاں پہ اب میں نے صرف چار نمبرز لیے ہیں اس ارے میں انیس پانچ سات اور بارہ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ ارے جو ہے سارٹ ہو جائے اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ پانچ جو ہے اس کو سب سے سب سے شروع میں آنا ہوگا نمبر سات اس کے بعد بارہ جو ہے اس کے بعد تیسری پوزیشن میں اور انیس کو آخری پوزیشن میں جانا ہوگا تو اب ہم یہ جو الگا ہم نے سوچا ہے اس کو اس ارے پہ اپلائی کرتے ہیں اور وہ یوں کہ ہم جو سرچ ہے اسمالسٹ ایلیمنٹ کے لیے وہ پہلی دفعہ ارے کے بالکل شروع والے ایلیمنٹ سے یا شروع والے انڈیکس سے شروع کرتے ہیں جو کہ اس کیس میں زیرو ہے اگر میں سرچ کروں اور یہاں پہ تو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 5 جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے ان تمام نمبرس میں تو اب ہم یہ کریں گے کہ پانچ کو شروع والی پوزیشن میں لے آتے ہیں اور دیکھیے پہ یعنی یقین مجھے ہو گیا کہ پانچ جو ہے وہ اب اپنی فائنل پوزیشن میں آ چکا ہے کیونکہ یہ ان تمام نمبرز میں سب سے چھوٹا ہے اس لیے اب جو اگلا چھوٹا نمبر ہے وہ مجھے پوزیشن زیرو سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں بلکہ اب میں اپنی سرچ جو ہے دوبارہ شروع کروں گا پوزیشن 1 سے یا انڈیکس 1 سے اس صورت میں جب میں نے ڈھونڈا اس, اس کے بعد جو چھوٹا نمبر ہے یا بقیہ ایلیمنٹس جو رہ گئے ہیں یعنی انیس سات اور بارہ ان میں سے یقیناً سات سب سے چھوٹا ہے تو اب دیکھیے میں سات کو کیا کرتا ہوں کہ سات جو ہے وہ انیس کے ساتھ اپنی پوزیشن بدل لیتا ہے کیونکہ دیکھیے پانچ جو ہے وہ تو اپنی پوزیشن میں ہے اس کو اب میں نہیں چھیڑوں گا انیس البتہ یقیناً اپنی پوزیشن پہ نہیں ہے ساتھ نے یہاں پہ آنا ہے تو میں اس کو لے آیا اس کے بعد پانچ اور ساتھ اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گئے اب میں دوبارہ سرچ شروع کرتا ہوں اسمالسٹ ایلیمنٹ کے لیے لیکن اب یہ بقیہ یہ دو ایلیمنٹس رہ گئے ہیں انیس اور بارہ ان کے درمیان جو چھوٹا ہے اس کو میں تلاش کروں گا اور وہ یقیناً بارہ ہے بارہ کو جب میں نے ڈھونڈا تو اس کو اب میں انیس والی پوزیشن سے چینج کر دیتا ہوں اور آخر میں ایک ایلیمنٹ رہ گیا اب اس پہ میں اگر اپنا سرچ چلا چلاؤں تو یقینا یہی ایلیمنٹ جو ہے یہی سب سے چھوٹا ہے اور یہ دیکھیے یہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گیا میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو اس سارٹنگ ایلگردم کی سمجھ آ گئی ہوگی اب جہاں تک کوڈ کا تعلق ہے وہ بھی قدرے آسان ہے جس چیز کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ جو سرچ فار اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے یہ پہلی دفعہ ارے کے بالکل شروع سے دوسری دفعہ پہلا ایلیمنٹ چھوڑ کے دوسری پوزیشن سے یا اگر آپ انڈیکس کا حساب رکھ رہے ہیں سی پلس پلس میں تو شروع ہوں گے 0 سے اس کے بعد 1 سے اس کے بعد 2 سے اور یہ کاروائی ہم ساری ارے پہ کریں گے لیکن دیکھیے کہ ہم ارے کے اوپر یہ ملٹیپل پاسز کریں گے یعنی کہ صرف ایک دفعہ ہم ارے سے گزر کے یہ ڈیٹا سارٹ نہیں کر سکتے ہمیں بار بار ارے کا پہلے پورا جو اس کا سائز ہے اس کو لینا ہوگا اس کے بعد اس کے جو n-1 ون ہے اس کو لینا ہوگا پھر n-2, n-3 تب تک کہ جب ہم صرف ایک ایلیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو آئیے اس کا کوڈ بھی دیکھ لیتے ہیں سی پلس پلس میں میں آپ کو صرف اس میتھڈ کا یا اس پروسیجر کا کوڈ دکھاؤں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کس کلاس کا حصہ ہے یا ہم اس کو کس کلاس میں ڈالیں گے وہ خیر بعد کی بات اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس طرح کی ایک کلاس بنا سکتے ہیں جس میں سارٹنگ میتھڈ ہم ڈال دیتے ہیں فی الحال یہ پروسیجر سی پلس پلس میں دیکھیے میں نے اس کا نام رکھا سلیکشن سارٹ فی الحال یہ ایک انٹجر ارے جو ہے اس کو سارٹ کرے گا وہ میں نے ایز این آرگومینٹ اسٹار میں بھیجی اور ساتھ اس کا سائز بھی بھیج دیا یعنی کہ اس کے اندر جو این ایلیمنٹس ہیں ان کو سارٹ کرو اس نے لوکل ویریبل پوزیشن مین کاؤنٹ اور ٹیمپ ڈکلیئر کیے اور اس کے بعد دیکھیے یہ ایک لوپ چلا جو 0 سے شروع ہو رہا ہے اور n-1 تک جائے گا کیونکہ افکوس انڈیکس جو ہیں وہ 0 سے n-1 جاتے ہیں اب میں یہ کرتا ہوں جو کاؤنٹ ویریئبل ہے اس کو لے کے پوزیشن منیمم جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں ایک فنکشن کے ذریعے فائنڈ انڈیکس من یہ بھی ہے کہ یہاں پہ میں ایک لوپ میں ایک اور لوپ میں کوڈ ڈال کے منیمم جو ہے اس کو ڈھونڈ سکتا تھا لیکن چلیں اس کوڈ کو میں نے اس طرح لکھا کہ فائنڈ انڈیکس من روٹین میں نے لکھی اور وہ یو کام کرے گی کہ اس کو ہم ارے ساری کی ساری بھیجیں گے اس کو یہ count بھی بھیج دیں گے جو بھی اس کی کرنٹ ویلو ہے اور n بھیج دیں گے اس کا کام ہوگا کہ انڈیکس کاؤنٹ سے شروع کر کے n تک جو بھی سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے اس کی پوزیشن بھیج دے خود ایلیمنٹ کو نہ بھیجے بلکہ اس کی پوزیشن بھیجے جب ہمیں پوزیشن ملی تو یہ کیا ہے یہ ہے کرنٹ منیمم پوری ارے میں جتنا حصہ ہم اس کا سرچ کر رہے ہیں تو اس کے بعد دیکھیے یہ اب آپ کو اسٹینڈرڈ سوپنگ پروسیجر نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپ میں میں نے ارے پوزیشن مین میں جو ایلیمنٹ ہے اس کو ڈالا. پھر جو ہے ادھر میں نے ارے کاؤنٹ اب دیکھیے ارے کاؤنٹ کے اندر وہ ایلیمنٹ ہے جس نے اپنی جگہ سے ہلنا ہے یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کہیں بعد میں لگے گا یہاں پہ اب جو مجھے مینیمم ایلیمنٹ فی الحال ملا ہے اس نے آنا ہے اور دیکھیے آخری اسٹیٹمنٹ میں میں نے ارے کاؤنٹ کر کے اس اس میں جو ٹیمپ ویریبل میں جو ویلو ہے وہ یہاں پہ ڈال دی فائنڈ انڈیکس مین بھی دیکھ بڑی سمپل سی روٹین ہے اس کو ہم نے array, start اور end بھیجا اس نے پوزیشن مین کو اسٹارٹ سے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کے بعد وہی لوپ کے اندر جا کے اس نے دیکھیے اسٹارٹ سے زیرو سے نہیں اسٹارٹ سے ارے کو سرچ کیا اور جہاں پہ اس کو منیمم ایلیمنٹ ملتا ہے وہ اس کی وہ پوزیشن یاد کر کے آخر میں اس کو پھر ریٹرن کر دیتا ہے اب جہاں تک ایکچوئل کوٹ کا تعلق ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیسے سواپنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی چیز غور کیجئے کہ سواپنگ جو ہے وہ میں ارے کے اندر ہی کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کیا کہ ایک ایڈیشنل ارے بنائی ہے اس لحاظ سے یہ سارٹنگ پروسیجر جو ہے اس کو ان پلیس سارٹنگ کہتے ہیں یعنی اس کو کوئی اور اڈیشنل سٹوریج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہاں ہے تو اگر وہ ٹیمپ ویریبل کی اور چند ایک لوکل ویریبل کی لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں اڈیشنل پوری ارے چاہیے اس وجہ سے یہ ایک ان پلیس شارٹنگ ہے اگر اس کو میں اس کی جو شارٹنگ ہے اس کو دکھانا چاہوں تصویری خاکوں کے ذریعے تو وہ کچھ یوں ہوگی یہ اب وہی ارے ہے جس میں میں نے اب 20, 8, 5, 10 اور سات ڈال دیے سائز بھی کا میں نے بڑھا دیا لیکن خیر ہمارا پروسیجر جو ہے وہ این ڈائمینشنل یا این سائز کی ارے سے کام کرتا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں پھر میں اگر اس اپنے ایلگردم کو چلاؤں تو کیا ہوگا وہ منیمم ڈھونڈے گا جو کہ پہلے کیس میں 5 ہے اور چونکہ میں نے کاروائی زیرو انڈیکس سے شروع کی تھی جو سواپنگ ایکشن ہے وہ 5 اور 20 کے درمیان ہوا تو دیکھیے اب 5 اپنی جگہ پہ اور 20 جو ہے اس نے پانچ کی جگہ لے لی اس کے بعد اب میں نے جو دوبارہ سرچ شروع کی وہ پوزیشن یا انڈیکس 1 سے چونکہ اگلا جو سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے یا جو بقیہ جو نمبرز رہ گئے ان میں سے جو سب سے چھوٹا وہ ساتھ ہے اس نے آٹھ سے اپنی پوزیشن بدلی اس کے بعد بقیہ تین ایلیمنٹس جو ہیں ان میں آٹھ سب سے چھوٹا اس نے بیس سے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور آخر میں دس آیا اور دس جو ہے وہ چونکہ بیس سے چھوٹا ہے تو وہ اپنی آخری پوزیشن میں پہنچ چکا ہے کافی آسان سا ایلگردم ہے یہ بڑا سمپل سمجھنے میں بھی اور کوڈنگ کے لحاظ سے بھی البتہ ہم نے یہ شرط نہیں رکھی الگمس استعمال کرنے کی اور ڈیٹا سٹرکچرز استعمال کرنے کی کہ لازمی وہ الگردمس بھی آسان ہوں اور ڈیٹا سٹرکچرز بھی آسان ہوں تب ہی ہم ان کو استعمال کریں گے ہمیں مشکل ایلگردمس اچھے نہیں لگتے ایسی کوئی بات نہیں اور دوسری یہ بات کہ اس کی اچھائی برائی ہم سمپلی اس کے سی پلس پلس کوڈ کی بنا پہ نہیں کہتے بلکہ ہم اس کا میتھمیٹیکل انالیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی بنا پہ ہم لینگویج انڈیپینڈنٹ انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیجر دوسرے سارٹنگ پروسیجر میں جب اس کو کمپیر کریں گے ان کے ساتھ تو یہ کیسے پرفارم کرتا ہے تو آئیے اس کے انالس بھی کرتے ہیں جو کہ کافی آسان ہے وہ یو کہ جب میں نے اس ایلگریدم کو چلایا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک لوپ جو ہے وہ باہر کی طرف ہے اور ایک لوپ اس کے اندر ہے جو باہر والا لوپ ہے وہ ارے کے اندر پیسز کرتا ہے یعنی کہ ارے کے اندر سے گزرتا ہے اور منیمم ایلیمنٹ ڈھونڈتا ہے اور جو اندر والا لوپ ہے اس کا کام یہ ہے کہ بھئی اس منیمم ایلیمنٹ کی پوزیشن ڈھونڈو ڈھونڈو تو اس لحاظ سے فرسٹ ایلیمنٹ یا فرسٹ منیمم ایلیمنٹ ڈھونڈنے کے لیے مجھے کتنے ایلیمنٹ سرچ کرنے پڑتے ہیں یا possibility ہے سرچ کرنے کی وہ ہیں n یعنی کہ n ایلیمنٹ میں سرچ کروں تو تب جا کے مجھے پتا چلے گا کہ منیمم کون ہے میں اس سے پہلے نہیں رک سکتا اب جب اس مجھے سب سے چھوٹا ایلیمنٹ میں سے ملا تو اس کو میں اپنی پوزیشن میں لے آؤں گا اس کے بعد جو بکیا n-1 ون ایلیمنٹس جاتے ہیں ان میں سے جو اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے n-1 ون ایلیمنٹس کو سرچ کیا اور یوں چلتے چلتے میں پھر پین الٹیمیٹ ایلیمنٹ یہ وہ آخری سے پہلے والا ایلیمنٹ ہے اس کے لیے مجھے دو آئٹمس کو سرچ کرنا پڑے گا اور آف کورس آخری ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک ہے اب یہ سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے یعنی کہ یہ ساری سرچز مجھے کرنی پڑتی ہیں ان کی مقدار کیا بنی میں ان کو جمع کر لیتا ہوں وہ ایک سیریز بن جاتی ہے 1 پلس 3+ پلس لے پلس سے لے کے n سے لے کے n اور میرے خیال میں اس کی سمیشن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی وہ n times n+ 1 اوور 2 ہے جو کہ اگر میں اگر اس میں این کو اندر لے جاؤں تو وہ این اسکوئر اوور این n پلس این اوور 2 ہے اور آپ اس ایکسپریشن کو اگر دیکھیے n اسکوئر پلس تو جیسے جیسے n بڑھتا جائے گا فرض کریں n 10 ہے تو یہ ہوگا 100 پلس 10 یعنی کہ ہنڈریڈ لیکن اگر n 100 ہو جائے تو وہ 10,000 پلس 100 ہو جائے گا اور اگر n جو ہے وہ لگ سے 1 ملین ہو جائے گا تو دیکھیے n square جو ہے وہ n کے مقابلے میں بہت بڑا ہوگا یعنی کہ for all پریکٹیکل purposes یہ جو ایکسپریشن ہے یا یہ کہ سلیکشن سارٹ کو جو ٹائم درکار ہے وہ ان اسکوئر سے پروپورشنل ہے یعنی کہ جیسے جیسے ان بڑھتا جائے گا اس سلیکشن سارٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ ان اسکویئر کے حساب سے ٹائم کے لحاظ سے بڑھے گی اس کو کہتے ہیں ٹائم کمپلیکسٹی آف دس ایل یعنی کہ وہ ان اسکوئر کے پروپورشنل ہو گئی یہ ہے سلیکشن سارٹ اور اس کے انالیس تو ثابت یہ ہوا کہ ٹھیک ہے یہ آسان پروسیجر ہے سمجھنے بھی بھی آسانی ہے ان پلیس شارٹنگ الگریدم بھی ہے البتہ اس کا جو ٹائم ہے یعنی کہ اس کو جو وقت درکار ہے ان ایلیمنٹ شارٹ کرنے کے لیے وہ این اسکوئر کے برابر ہے یا اس سے پروپورشنل ہے اور اس مقدار سے وہ اپنا ٹائم اس کا بڑھتا جائے گا جیسے جیسے ان بڑھے گا Elementary sorting algorithms میں اگلا algorithm ہم نے لکھا تھا insertion, insertion sort. آئیے اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی سلیکشن سارٹ کی طرح اس کا بھی main idea دیکھ لیجیے basic idea اور وہ میں نے لکھا ہے سارٹنگ کارڈز یہ بلکہ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ کہوں گا وہ یوں کہ یو اسٹارٹ بائی کنسڈرنگ the فرسٹ ٹو if آؤٹ order آرڈر سواپتم کنسیڈر دا the ایلیمنٹ انسرٹ ان ٹو دا the پوزیشن امانگ the فرسٹ تھری elements کنسیڈر دا فورتھ ایلیمنٹ انسرٹیڈ ان ٹو دا پراپر پوزیشن امانگ دا فرسٹ فور ایلیمنٹس اینڈ سو آن انسرشن سارٹ سمجھنے کے لیے بجائے یہ جو ڈسکرپشن میں نے آپ کو دی ہے آپ اس ایلگردم کو پہلے سے ہی جانتے ہیں اگر آپ تاش کی گیمس کھیلتے ہیں اور وہ یوں کہ فرض کرے میں آپ کو تیرہ پتے دیتا ہوں کوئی گیم لے لیں تاش کی کارڈس کی اب آپ نے ان تیرہ پتوں کو اپنے ہاتھ میں سورٹڈ آرڈر میں رکھنا ہے جس میں اس طرح کہ جو ایس ہے وہ سب سے پہلے پھر دو پھر تین اور اس طرح کرتے ہوئے جیک کوین اور کنگ تک آپ چلے گئے اگر میں آپ کو تیرہ پتے انسورٹیڈ دوں تو آپ کیا کرتے ہیں لیفٹ سائٹ سے شروع ہوتے ہیں اور پہلا کارڈ آپ لے لیتے ہیں اور پہلے دو کارڈ سے بلکہ آپ کاروائی شروع کرتے ہیں ان دونوں کو آپ پہلے سارٹ کر لیں فرض کریں پہلے دو کارڈ آٹھ اور نو ہیں تو آٹھ اور نو پہلے ہی اپنی پوزیشن کے لحاظ سے ٹھیک ہیں اگر وہ نو اور آٹھ ہیں تو ان کو سواپ کر لیجئے اس کے بعد تیسرا کارڈ لیجئے دائیں ہاتھ سے اگر فرض کریں وہ دس ہے تو وہ اپنی پوزیشن میں ہے لیکن فرض کریں وہ نمبر دو والا کارڈ ہے تو آپ کیا کریں گے اس کارڈ کو اٹھا کے بالکل شروع میں لے آئیں گے آٹھ سے پہلے اس کے بعد آپ چوتھے کارڈ پہ جائیں گے اور یہ جو بھی کارڈ ہے اس کو اٹھا کے جو پہلے کارڈز آپ سارٹ کر چکے ہیں ان میں آپ اس کو کہیں انسرٹ کریں گے پھر پانچویں کارڈ کے ساتھ بھی آپ یہی کاروائی کرتے ہیں چھٹے کے ساتھ بھی یعنی کہ رے کا یا ان کاڈ کا جو آپ کے ہاتھ میں ہے ان کا کچھ حصہ بائیں جانب جو ہے بلکہ بائیں جانے والا حصہ جو ہے وہ آپ سورٹ رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں نئے کارڈز دائیں جانب سے لے کے انسرٹ کرتے جاتے ہیں اس بنا پہ اس کو انسرشن سوٹ بھی کہا جاتا ہے اور وہ یوں کہ بھئی ہم ڈیٹا اٹھا کے اس کو پراپر پوزیشن میں انسرٹ کرتے ہیں تو آئیے پھر ہم اسی ارے کو لے کے جو ہم مثال میں استعمال کر رہے ہیں Sort کے ذریعے شارٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس کو سی پلس پلس میں ہے یہ پھر وہی ارے انیس بارہ پانچ اور سات والی اب میں یہ کروں گا کہ فرض کریں میں پہلے دو کارڈ یا پہلے دو نمبر جو ہے ان کو لیتا ہوں اب چونکہ انیس اور بارہ کو جب میں نے کمپیئر کیا تو بارہ ان دونوں میں سے چھوٹا ہے تو میں ان دونوں کی پوزیشن کو سواپ کر لیتا ہوں تو دیکھیے بارہ اب ادھر آ گیا جو ہے وہ پوزیشن ون میں یا انڈیکس ون پہ چلا گیا اب اس کے بعد میں کون سا کارڈ اٹھاؤں گا پانچ پانچ کو جب میں نے اٹھایا اس کو تاش کا پتہ سمجھ لیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہاں پہ چونکہ نمبرز ہیں تو فی نمبرز نمبر ہی رہنے دیں پانچ کو اب میں نے اٹھایا تو پہلے دو کو دیکھ کے آپ مجھے بتائیے کہ اس نے کہاں پہ آنا ہے یقیناً وہ بارہ سے پہلے آئے گا اور چونکہ یہ ارے ہے تو کال تو نہیں سکتا مجھے نمبر کو ادھر سے ادھر شفٹ کرنا پڑے گا اور وہ شفٹنگ جو ہے اس میں بارہ اور انیس دونوں جو ہیں شامل ہوں گے اگر ان دونوں کو میں شفٹ کروں اور کس جانب دائیں کی جانب تو پانچ جو ہے اپنی نئی پوزیشن پہ آ گیا اگر یہ تاش کا پتا تھا تو اب دیکھیے کہ یہ سب سے شروع میں بائیں ہاتھ میں اپنی جگہ پہ آ گیا اس کے بعد میں آخری نمبر ساتھ کو اٹھاتا ہوں ساتھ نے کہاں پہ آنا ہے پانچ اور بارہ کے درمیان اب چونکہ اس نے درمیان میں آنا ہے پانچ کو مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں البتہ بارہ اور انیس جو ہیں ان کو مجھے شفٹ کرنا پڑے گا اور جب میں نے یہ شفٹ کیا تو ساتھ بھی اب اپنی پوزیشن پہ آ گیا اور چونکہ اب میں ساری ارے کو سارٹ کر چکا ہوں تو یہاں پہ آ کے کاروائی ختم ہو گئی اس سارٹنگ پروسیجر کا بھی آپ کوڈ دیکھ لیجیے سی پلس پلس میں ایک لحاظ سے یہ بھی کافی آسان ہے اس کے اندر سمپلی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک شروع سے کاروائی شروع کی یعنی کہ پوزیشن ون اور ٹو سے یا اگر انڈیکس ہے تو زیرو اور ون سے ان دونوں کو سواپ کیا اس کے بعد تیسری پوزیشن پہ گئے اس کو اپنی پوزیشن میں ڈالا لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ایک کارڈ شروع میں آ کے یا شروع والے سورٹڈ حصے میں انسرٹ ہوتا ہے تو ارے کے بقیہ ایلیمنٹس جو ہے ان کو ہمیں شفٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ شفٹنگ جو ہے یہ ایک ایڈیشنل اوور ہیڈ سمجھ لیں اس سورٹنگ ایلگردم کا ہے جس کی بنا پہ اس ایلگریدم کو بھی ٹائم درکار ہوگا یہ ایلگردم بھی ان پلیس ایلگریدم ہے دیکھیے مجھے کوئی اڈیشنل ارے کی ضرورت نہیں پڑی زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی ٹیمپرری ویریبلس کی ضرورت پڑے گی خیر وہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اور جنرلی وہ لوکل ویریبلس ہوتے ہیں تو کوڈ اگر دیکھنا چاہیں تو آئیے اس سلائیڈ کی جانب اس کا نام میں نے انسرشن سارٹ رکھا پھر وہی وہ اس کو ارے اور اس کا سائز بھیجا فی الحال میں انٹرجر ارے سے کام کر رہا ہوں لوکل ویریبلس پوزیشن کاؤنٹ اور ویل میں نے ڈکلیئر کیے اور اس کے بعد اب میں دیکھیے کاؤنٹ جو میرا انڈیکس ہے اس کو میں ون سے چلا رہا ہوں کیونکہ دیکھیے زیرو پوزیشن تو مجھے پتا ہے اس کے ساتھ میں نے کسی کو سواپ کرنا ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہ ویل ویریبل میں ارے کاؤنٹ کو ڈالتا ہوں جس نے کہ اپنی جگہ ڈھوننی ہے اور اس کے لیے جگہ اس نے کہاں تلاش کرنی ہے جو دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ جو سورٹر حصہ ہے اس پوزیشن کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے دیکھیے ایک اور لوپ چلانا پڑ رہا ہے جو کاؤنٹ مائنس 1 سے شروع ہو کے ڈاؤن ٹو 0 جائے گا اب اگر آپ پتوں کا تاش کے پتوں کا خاکہ ذہن میں رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں جو تیرہ پتے ہیں ان کا کچھ حصہ فرض کریں پہلے 6 کارڈ جو ہیں وہ سورٹڈ ہیں اور بقیہ سات کارڈ جو ہیں وہ انسارٹیڈ ہیں اب ساتویں کارڈ نے پہلے 6 کارڈ میں اپنی جگہ ڈھونڈنی ہے تو کاؤنٹ کی ویلو اگر 7 ہے تو سکس سے یعنی کہ کاؤنٹ مائنس ون سے لے کے زیرو تک مجھے ڈھونڈنی پڑے گی کہ یہ جو ویلیو ہے یہ جو نیا کارڈ ہے ساتویں پوزیشن والا یہ پہلی چھ پوزیشن جو ہیں زیرو سے 6 تک وہ کہاں پہ جائے گا اس کی خاطر میں نے یہ اندرونی لوپ چلایا اور اس کے بعد وہی سٹینڈرڈ پوزیشن میں جو ارے پوزیشن کے اندر جو ویلو ہے ارے کے اندر اس کو ویل سے کمپیر کرتا ہوں اور اگر مجھے پہلی 6 پوزیشنز زیرو سے لے کے چھ تک ان میں کوئی ویلیو جو ہے وہ ارے کاؤنٹ یہ جو انسورٹیڈ کارڈ ہے جس نے انسرٹ ہونا ہے وہاں پہ ویلیو مجھے بڑی ملتی ہے تو دیکھیے میں اس کو رائٹ right شفٹ کرتا ہوں یہ ارے پوزیشن پلس 1 اکول ارے پوزیشن جو ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو رائٹ right شفٹ کرتی جا رہی ہے یعنی کہ یہ جو نیا کارڈ آ رہا ہے اس کے لیے جگہ بنا رہی ہے اور فائنلی جب اس کی جگہ بنی تو میں نے اس اندرونی لوپ سے باہر نکل کے ارے پوزیشن پلس ون کے اوپر یہ جو نیا کارڈ ہے اس کو میں نے ڈال دیا یا یہ جو نیا نمبر ہے ارے کے اندر اس کو انسرٹ کر دیا آئیے میں آپ کو تھوڑی سی اینیمیشن کے ذریعے اس انسرشن شارٹ کی کاروائی دکھاتا ہوں اسی ارے کے ساتھ اور اس میں آپ وہ شفٹنگ اب دیکھیں گے یہاں پہ میں نے اسی ارے سے بات شروع کی انیس بارہ پانچ اور سات سب سے پہلے میں بارہ کو لوں گا بارہ جو ہے وہ انیس سے چونکہ بڑا ہے تو انیس کو دیکھیے مجھے رائٹ right شفٹ کرنا پڑا اور بارہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن پہ آ گیا اس کے بعد میں دوسری پوزیشن پہ یعنی کہ انڈیکس ٹو پہ گیا وہاں پہ کیا نمبر ہے پانچ پانچ نے کہاں پہ آنا ہے بالکل شروع میں اس کو یہاں پہ لانے کے لیے بارہ اور انیس کو شفٹ ہونا پڑے گا دونوں کو یہ نہیں کہ صرف انیس کو دونوں کو شفٹ ہونا پڑے گا تاکہ یہ پانچ کی جگہ بنے اور جب میں ان کو شفٹ کرتا ہوں تو وہ یوں کہ انیس جو ہے وہ ایک شفٹ ہوا یہ وہ پوزیشن پلس ون ایکول پوزیشن والا جو سٹیٹمنٹ تھی میری اندرونی فارڈ لوپ میں اس نے یہ کاروائی کی ہاں وہ پانچ جو ہے اس کو میں ٹیمپریری ویریبل میں کہیں بچا لوں گا کیونکہ اگر میں نے نہ بچایا تو پھر وہ پانچ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور یہ وہ ویل ویریبل تھا میرے پروسیجر میں انیس نے شفٹ کی اپنی جگہ تو اب بارہ نے بھی شفٹ کرنا ہے یہ لیجیے بارہ بھی شفٹ ہو گیا اور اب جو انڈیکس زیرو والی پوزیشن ہے وہ خالی ہو گئی اور میں یہاں پہ پانچ جو ہے اس کو ڈالے دیتا ہوں آخر میں رہ گیا نمبر سات اس نے کہاں پہ پوزیشن ڈھونڈنی یا لینی ہے وہ پانچ اور بارہ کے درمیان اس کی خاطر مجھے انیس اور بارہ کو دونوں کو شفٹ کرنا پڑے گا رائٹ کی جانب تاکہ پانچ اور بارہ کے درمیان جو ارے پوزیشن ون ہے ایکچولی وہ خالی ہو جائے تو آئیے اس کو ہم کرنے کی خاطر انیس کو دائیں کی جانب شفٹ کرتے ہیں بارہ کو بھی دائیں کی جانب شفٹ کرتے ہیں اور اب پوزیشن ون یا انڈیکس ون جو ہے ارے کا وہ اب اویلیبل ہے یہاں پہ اب میں ساتھ جس کو میں نے وہ ویل ویریبل میں بچایا ہوا تھا وہاں پہ وہاں سے اس کو میں نے لے کے اس پوزیشن پہ ڈال دیا اور دیکھیے ارے جو ہے اب بالکل سورٹڈ ہے یہ کاروائی آپ جیسے کہ میں نے کہا تاش کے پتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں آئیے اب انسرشن سارٹ کے بھی اینالسز کر لیتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کی ویلو چینج ہوگی خاص طور پہ بڑھے گی تو انسرشن سارٹ جو ہے وہ کتنا ٹائم لے گا اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر ایک آؤٹر لوپ ہے اور اس کے اندر ایک انر لوپ ہے یہ دو لوپس ہونے کی بنا پہ آپ آلموسٹ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کسی طرح ان اسکوئر ایلگردم بنتا نظر آ رہا ہے اور یقیناً ایسا ہے تو ہم فارملی یہ اینالسز اس کرتے ہیں What is the time complexity of this algorithm? یہ ہمارا سوال اس کا جواب یو کہ ایچ اٹریشن ان سرچ اینڈ ایلیمنٹ ایٹ دا the آف دا رے شفٹنگ آل elements along ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایلیمنٹس ہے وہ بالکل شروع میں آئیں اب اگر ان کی مقدار دیکھی جائے تو اگر میں نے سیکنڈ ایلیمنٹ کو اپنی جگہ پہ لانا ہے تو پہلا ایلیمنٹ جو zero پوزیشن میں ہے اس کو shift ہونا پڑے گا اس کے بعد تیسرا جو ایلیمنٹ ہے اگر اس نے بھی اپنی جگہ ڈھونڈنی ہے اور لیٹ سے وہ ورس کیس میں یعنی کہ اس کو بالکل شروع میں آنا ہے تو اس میں کیا ہوگا مجھے دو ایلیمنٹس کو شفٹ کرنا پڑے گا پھر چوتھا ایلیمنٹ لیجیے اگر اس کو بالکل شروع میں آنا ہے تو مجھے تین ایلیمنٹس کو شفٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایک لحاظ سے میں اس ایلو کا ورسٹ کیس بہیویئر دکھا رہا ہوں کیونکہ ورس کیس جو ہے ایک لحاظ سے اپر لمٹ ہے تو میں اگر یہ جان جاؤں کہ ورسٹ کیس میں کیا ہوگا تو ایٹ لیسٹ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید آن ایوریج وہ اس سے بہتر ہی ہو لیکن بیسٹ کیس جو ہے وہ پھر بھی n square ہی نکلے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سمیشن پھر وہی بنی 2 3+ 4 5 سے لے کے n اب یہ وہی سمیشن ہے اس میں صرف جو پہلی value 1 ہے وہ نہیں ہے اس کی بنا پہ یہ فارمولی میں تھوڑا سا فرق آ گیا وہ اس طرح بنا کے 2 پلس این ٹائمس ون اوور ٹو اور یقیناً جب اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں تو اس میں پھر وہی وہیئر ٹرم آ جاتی ہے بکیا اس میں n والی ہیں یا ایک سنگل این ٹرم ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا سلیکشن سارٹ کے سلسلے میں اگر آپ اس ایکسپریشن کو دیکھیے تو جیسے این کی ویلو بڑھے گی تو یہ جو n اسکوائر ٹرم ہے اس پالون میں یہ ڈومنیٹ کرے گی یعنی کہ یہ وزن کے لحاظ سے بہت بڑی ہو جائے گی خاص طور پہ اگر n جو ہے ہزار ہے یا تین ہزار ہے یا پانچ ہزار ہے بلکہ اگر لاکھوں میں چلا گیا n تو یقیناً n سے بہت بڑا ہوگا سلیکشن سارٹ بھی n اسکوائر ایلگردم ہے انسرشن سارٹ بھی n اسکوائر ایلگردم ہے تیسرا ایلگردم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا یا جس کا نام ہم نے لیا تھا وہ ہے ببل سارٹ اس میں بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں ان کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لائیں اگر ارے کو آپ ورٹیکل سینس میں سوچیں اور جو ہیوی ایلیمنٹس ہیں جو بڑے ایلیمنٹس ہیں وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو اگر تصویر آپ ذہن میں بنائیں کہ ارے جو ہے وہ ورٹیکل ہے اور اس میں نمبرز فی الحال میں نے ڈالے ہیں اور ان کی ترتیب ابھی انسارٹیڈ ہے چھوٹے نمبر اوپر کی جانب اور بڑے نمبر جو ہے نیچے کی جانب جب جائیں گے تو یہ کچھ ببلنگ ببلنگس لگتا نظر آئے گا اور یقینا یہ ایسے ہی ہے تو آئیے اس کا بھی ہم بیسک یا مین آئیڈیا دیکھتے ہیں وہ یوں جیسے کہ میں نے لکھا ہے لائٹر bubbles rise to the ٹاپ یعنی کہ جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں وہ اوپر کی جانب آئیں گے دیکھیے ایک بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ ابھی تک ہم اسڈنگ آرڈر میں شارٹ کر رہے ہیں یہ کاروائی میں ریورس کر سکتا ہوں تو یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی ہو سکتی ہے ہم تمام ڈسکشن سارٹنگ کے سلسلے میں اسینڈنگ آرڈر کے لیے ہی کریں گے اور دوسری جو سیمٹری کے لحاظ سے ڈسینڈنگ آرڈر والی جو کاروائی ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیسے ہوگی ببل سارٹ کا بیسک آئیڈیا Exchange neighboring items until the largest item reaches the end of the array and repeat for the rest of the array اب اس میں نہ تو ہم ارے کو پہلے سرچ کریں گے اسمالسٹ ایلیمنٹ کے لیے اور نہ ہی ہم ایک ایک ایلیمنٹ کو انسرشن سارٹ کی طرح اپنی پوزیشن میں انسرٹ کریں گے بکیا کو شفٹ کر کے بلکہ ہم ان سینس پیئر وائز سواپنگ کریں گے یعنی کہ پہلے دو ایلیمنٹس لیں گے ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو سواپ کر دیں گے بڑے کے ساتھ پھر اگلے دو ایلیمنٹس لیں گے ان کو بھی اسی طرح سواپ کے اندر سے یا سواپ پروسیجر میں سے گزاریں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ارے کی اینڈ کی جانب جانا شروع ہو جائے گا یا اگر ارے کو آپ ورٹیکلی سوچیں تو وہ نیچے کی جانب جانا شروع ہو جائے گا اور چھوٹے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اوپر کو آئیں گے آئیے یہ بھی میں آپ کو تصویری خاکوں بلکہ تھوڑی سی اینیمیشن کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ ببل سورٹ کیسے کام کرتی ہے وہ یوں کہ پھر ہم ارے انیس پانچ بارہ سات والی ویلیوز لے کے شروع ہوتے ہیں میں نے پہلے دو ایلیمنٹس کو کمپیر کیا وہ ہے انیس اور پانچ اور چونکہ انیس اور پانچ جو ہیں ان میں پانچ چھوٹا ہے تو میں اب اس کو سواپ کروں گا ان دو کو دوسری بات کہ یہ جو سواپنگ والا پاس ہے یعنی کہ میں نے کتنے پیئر کو سواپ کرنا ہے یہ کی شروع سے لے کے آخری تک آخری انڈیکس تک مجھے جانا پڑے گا یہ ایرو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے مطلب یہ ہے خیر پہلے دو کو میں نے لیا وہ چونکہ انیس ان میں بڑا ہے تو میں نے ان کو سواپ کیا پانچ اور انیس سواپ ہوئے اب میں اگلے دو پیئر جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ بارہ اور سات نہیں بلکہ انیس اور بارہ کو لوں گا اب ان میں دیکھیے کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا یقیناً بارہ چھوٹا ہے تو بارہ اور انیس کو میں سواپ کروں گا اس کے بعد اگلا پیئر کیا بنا انیس اور کا ان میں بھی دیکھیے تو ساتھ جو ہے اب اپنی پوزیشن پہ انیس اور سات کے حساب سے اپنی پوزیشن پہ آ گیا یقیناً یہ اپنی فائنل پوزیشن پہ نہیں آیا لیکن یہاں پہ ایک چیز اب واضح ہے کہ جو انیس ہے وہ ایٹ لیسٹ اب اپنی فائنل جگہ پہ پہنچ گیا اب جو ارے کا بکیا حصہ ہے انڈیکس زیرو سے لے کے ٹو تک اس میں دوبارہ میں یہ پیر وائز سواپنگ کرتا ہوں وہ پھر اس طرح کہ جیسے میں نے یہ ایرو سے شو کیا ہے کہ اب جو میری اپر لمٹ سواپنگ کی ہوگی وہ پیر وائز انڈیکس پوزیشن ٹو تک جائے گی تو دیکھیے میں نے پھر پیئر بنائے پانچ اور بارہ کو میں نے کمپیر کیا ان میں چونکہ پانچ پہلے ہی چھوٹا ہے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگلا پیر لیا میں نے جو کہ بارہ اور سات ہے اس میں سات چونکہ چھوٹا ہے تو میں نے دونوں کو سواپ کیا اور ساتھ اب اپنی پوزیشن پہ آ گیا بارہ اور ساتھ کے حساب سے اب چونکہ میں بالکل اس پاس میں انڈیکس ٹو تک پہنچ چکا ہوں یہ دیکھیے جو میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ ورٹیکل ویٹیکل ڈاؤنٹر یہ پوزیشن ٹو تک ہے تو میں نے اب اتنا حصہ سارٹ کر لیا اور وہ میں یوں دکھا رہا ہوں کہ بارہ بھی اب اپنی فائنل ریسٹنگ پوزیشن پہ پہنچ گیا انیس تو پہلے ہی پہنچ چکا تھا یہاں پہ یہ بھی چیز نوٹ کیجئے کہ میں اب کوئی اڈیشنل ارے استعمال نہیں کر رہا ببل سارٹ بھی ان پلیس سارٹنگ الگ ہے اب میں اپنی ببل سارٹنگ جو ہے یا یہ جو ببلنگ ہے سوپنگ ہے وہ کہاں تک چلاؤں گا انڈیکس ون تک یہاں پہ چلانے کی خاطر جو پہلا پیئر بنا وہ پانچ اور ساتھ کا ہے ان دونوں میں اگر موازنہ کیا جائے تو پانچ ساتھ سے چھوٹا ہے اس لیے مجھے سواپنگ درکار نہیں یہاں پہ اب فیصلہ ہوا کہ ساتھ بھی اب اپنی فائنل پوزیشن پہ ہے اور اب چونکہ میں ارے کی بالکل شروع میں پہنچ گیا تو دیکھیے کہ ارے جو ہے وہ فائنلی سورٹ ہے اس پروسیجر کا بھی آپ سی پلس پلس کوڈ دیکھ لیجئے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو تصویری خاکوں سے کاروائی کی سمجھ آ گئی تو ضروری نہیں کہ جس طرح میں آپ کو یہ سی پلس پلس کوڈ دکھا رہا ہوں آپ اس کو ایسے ہی کوڈ کریں اب آپ کی مرضی ہے جو لازمی چیز ہے وہ یہ کہ آپ ایلگردم کا جو پروسیجر ہے میتھڈالوجی ہے یا اس کا مین آئیڈیا کہہ لیں اس کی آپ کو سمجھ آ کہ وہ کر کیا رہا ہے اب چاہے نمبر جو ہیں وہ پانچ ہوں دس ہوں دس ہوں۔ دس لاکھ ہوں اس سے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ کا پروسیجر جو ہے وہ این ایلیمنٹ پہ کام کرے گا خیر ہم اس پروسیجر کو دیکھ لیتے ہیں c++ کی صورت میں وائڈ بورٹ اس نے کچھ ریٹرن تو نہیں کرنا پھر وہی انٹرجر ارے ہم نے بھیجی اس کا سائز بھیجا اور اب یہ وہ باؤنڈ ویریبل جو میں بنا رہا ہوں لوکل ویریبل اس کو میں این 1 سے انیش کر رہا ہوں یہ وہ میری اپر لمٹ ہے آپ نے دیکھا جو تصویری خاکوں میں کہ یہ جو ببلنگ تھی یہ سب سے پہلے ارے بالکل آخر تک کاروائی میں نے کی تھی یعنی کہ وہ جو سواپنگ تھی اس میں آخری پوزیشن اور N-2 بھی انوالو تھی تو اب کیا ہوگا کہ جب تک میں یہ سواپنگ کرتا جاؤں گا یہ لوپ میں آؤٹر لوپ چلاتا ہوں اس کو میں دیکھیے انیشلائز تو 1 سے کرتا ہوں تاکہ یہ لوپ چلے اور اندر آ کے پھر اس کو میں 0 کر دیتا ہوں یعنی کہ اگر کوئی سواپنگ نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے ارے اب بالکل سارٹ ہو گئی اب یہ تو میرا وہ آؤٹر لوپ ہے جو کہ پانسیز کرے گا ارے کے اوپر اندرونی طور پہ اب میں کیا کروں گا یہ اب فور لوپ جو ہے وہ میری سوپنگ کرے گا اور یہاں پہ دیکھیے میں زیرو سے باؤنڈ تک جا رہا ہوں یعنی کہ وہ پیئر اب بناؤں گا بلکہ باؤنڈ مائنس ون تک جاؤں گا کیونکہ آخری پیئر میں اگر دیکھا جائے تو n مائنس ون تو آلریڈی نون ہے if جو ہے وہ array اور array plus ون کو دیکھتی ہے اور اگر array i, array i plus ون سے یعنی کہ دائیں ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے تو دیکھیے وہ اسٹینڈرڈ سواپنگ کر رہی ہے اور میں یہ سوفٹ ویریئبل جو ہے اس کو ویلو i دے دیتا ہوں اور چونکہ i کی ویلو اگر زیرو سے بڑی ہے اس کا مطلب ہے کچھ سواپنگ ہوئی ہے اور اس کی بنا پہ جب میں واپس آیا یا اس لوپ سے نکلا تو میں نے باؤنڈ کو اب چینج کر دیا کہ یہاں تک سوپنگ ہوئی ہے اس کے بعد مجھے ایکچولی سوپنگ کرنے کی ضرورت نہیں یہ تھوڑی سی میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں سواپٹ اگر زیرو ویلو نہیں رکھتا اس فور لوپ کے بعد تو یہ آؤٹر لوپ جو ہے یہ چلتا رہے گا جس کی بنا پہ یہ ایلگریدم جو ہے یہ تب ٹرمنیٹ ہوگا جب تک یہ سواپنگ ہو رہی ہے اس ایلگریدم کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے پھر وہی بات کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک آؤٹر لوپ ہے اور ایک انر لوپ ہے آؤٹر لوپ کتنی دفعہ چل رہا چلتا ہے وہ تقریباً n ٹائمز چلے گا کیونکہ اس نے پوری n ارے جو ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد اندر میں اس کے ارے کے کچھ حصے لیتا ہوں جو کہ پہلے n-2 ہوتے ہیں پھر n-3 تک جاتے ہیں یا حصہ جو ہے تک جاتا ہے اور یوں یہ اندرونی حصہ جو ہے جس میں میں وہ سواپنگ کرتا ہوں وہ حصہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے لیکن جب بھی آپ کو ایک لوپ کے اندر ایک اور لوپ نظر آئے اور دونوں کی اپر لمٹ یعنی کہ اس کی جو ویلیو uh, uh, ہے وہ اگر آپ کو N نظر آئی تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ الگ بھی بنتا نظر آ رہا ہے اور یقیناً ایسے ہی ہوگا خیر پھر ہم اس کے انالیس میتھمیٹکلی کرتے ہیں اور وہ یوں ہم یہ سوال پھر پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ٹائم کمپلیکسٹی آف دس الدم یہ اصطلاح آپ ذہن میں ضرور رکھیے کمپلیکسٹی کا لفظ اس لیے نہیں میں استعمال کر رہا کہ یہ الگرودم جو ہے یہ کوئی بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہے اس سے مطلب یہ کہ جیسے جیسے n کی value بڑھتی ہے یہ ایلگردم ٹائم کے لحاظ سے کتنا وقت لیتا ہے ہاں یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اتنے سیکنڈ لے گا یا اتنے منٹس لے گا یا اتنے ملی سیکنڈس لے گا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جیسے جیسے N بڑھ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ time لے گا تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ لوپ کے اندر جتنی میری اسٹیٹمنٹس ہیں اگر ان کا میں ٹائم نکال لوں فرض کریں وہ 10 ملی سیکنڈ لیتی ہیں تو جیسے جیسے یہ دونوں لوپس مقدار میں بڑھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 10 ملی سیکنڈ کس طرح جمع ہوتے ہوتے ہوتے کافی بڑھ جائیں گے اور ابھی تو نہیں لیکن analysis of algorithms کے کورس میں ہم یہ کاروائی کافی ڈیٹیل میں کریں گے اور وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہ جو N کی terms میں کرتے ہیں اس کی بنا پہ ٹائم جو ہے وہ کتنا درکار ہوتا ہے خیر یہ سوال جو جیسے کہ میں نے کیا تفصیل سے ہم ایک اور کورس میں ڈسکس کریں گے لیکن سوال کی پوچھنے کی مناسب جگہ یہ بھی ہے اس case میں کیا ہے کہ فور each اٹریشن کمپیئرس آل دا ایڈجیسنٹ یہ آپ نے تصویری خاکے میں دیکھا کہ ایڈجیسنٹ یعنی کہ جو نیبرنگ ایلیمنٹس تھے ان کو یہ compare کرتا تھا اور پھر ان کو سواپ کر دیتا تھا اگر ان میں یہ نظر آیا کہ جو دائیں ایلیمنٹ ہے دائیں والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بائیں ایلیمنٹ سے بڑا یا چھوٹا ہے اب کیا ہوا فرسٹ اٹریشن میں سواپنگ جو ہے ہم نے کہاں تک کی یا کتنے ایلیمنٹس انوالو ہوئے all این ایلیمنٹس آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے پوری ارے کے اندر سواپنگ کی تھی تو جو سب سے بڑا نمبر تھا وہ ارے کی آخری پوزیشن میں پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے جو اگلی اٹریشن تھی وہ n-1 ایلیمنٹس کو لے کے چلائی تھی اور یہاں پہ ہم نے پھر سواپنگ کی تھی اور یوں پھر اگر آپ یہ کاروائی کریں تو وہ swapping والا حصہ جو ہے array کا وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے کس مقدار سے n-2, n-3 اور جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے last iteration میں صرف ایک element رہ جاتا ہے خیر اس میں تو کوئی swapping درکار نہیں پھر یہ وہی سمیشن اگر کریں 1 2 سے لے کے n-1 n اس کی value جو ہے وہی بنی n times n 1 over 2 اور یقیناً اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں یہ N میں ایک پولون بن جاتا ہے جس میں ٹرم جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوسرے سارٹنگ الگریدمس کے سلسلے میں کہ جیسے N کی ویلو بڑھے گی یہ الگریدم جو ہے یہ بھی ٹائم کے لحاظ سے زیادہ زیادہ ٹائم لے گا اب ان تینوں ایلگردمس کو اگر سامنے رکھا جائے تو کیا باتیں نظر آئیں تینوں ایلگریدمس سمجھنے میں آسان ہے یقیناً ایسا ہے کوڈنگ کے لحاظ سے بھی آسان ہے اس میں بھی خاص کاروائی نہیں کرنی پڑی ان پلیس ایلگردمس ہیں یقیناً کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہمیں کوئی ایڈیشنل سٹوریج کی ضرورت نہیں ہوئی ان کی پرفارمنس کیسی ہے یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ٹائم کے لحاظ سے یا کمپلیکسٹی کے لحاظ سے ٹائم کمپلیکسٹی کے لحاظ سے پروپورشنل ٹو این اسکوئر ہیں یعنی کہ جیسے n بڑھے گا یہ تینوں ایلبردمس جو ہیں پرفارمنس کے لحاظ سے n والی مقدار کے حساب سے چلیں گے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ جو میرے لوپس ہیں اگر ایک لوپ یا اندرونی لوپ جو ہے وہ ایک سیکنڈ لیتا ہے اور وہ n ٹائمز چلتا ہے اور ایونچلی اس کو اندرونی لوپ کو n میں آؤٹر لوپ سے چلاتا ہوں تو n اسکوئر سیکنڈ کتنے بن جائیں گے اس کا آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں لیکن چلیے اگر آپ اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے تو یہ موازنہ ہم کچھ اس طرح اس سوال کے ذریعے کرتے ہیں کہ انسرشن سلیکشن اینڈ ببل سارٹ جیسے کہ میں نے کہا n کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی الگریدمس رہ گئے سارٹنگ کے لیے n اسکوئر ایلگریدم جو ہیں وہ لگتا ہے کہ n جیسے بڑھے گا اور اگر وہ لاکھ یا دس لاکھ ہو گیا تو یہ تو بہت زیادہ ٹائم لے گا کیا اس سے بہتر الگریدمس ہیں یقیناً ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو بیسٹ سورٹنگ جنرل سارٹنگ روٹینز ہیں ان کی ٹائم کمپلیکسٹی پروپورشنل ہے n لاگ n کے برابر یعنی کہ وہ n اسکوئر نہیں n ملٹی بائی لاگ n میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دیتا ہوں کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل میں بے شک N کی ویلو زیرو سے لے کے کوئی دس لاکھ تک یا دس ہزار تک لے کے ڈالیں اور N کی ویلو نکالیں اور N log N جہاں پہ لاگ جو ہے بیس 2 ہے N ویلو نکالیں ایک کالم میں اور تیسرے کالم میں N لاگ N کی ویلیو نکالیں اور اب ان کو پلاٹ کریں تو دیکھیے ان کا گراف جو ہے وہ کیسے بنتا ہے خیر جو بات میں نے کہی وہ یہ کہ یہ جو تینگمس ہم نے ڈسکس کیے سمجھنے میں بھی آسان کوڈنگ میں بھی آسان لیکن پرفارمنس کے لحاظ سے n ہیں. ان سے بہتر ایلگردمس ہیں اور ان کی پرفارمنس جیسے کہ میں نے کہا n لوگ n ہے یعنی کہ جیسے n بڑھے گا اس کی ٹائم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ n لاگ n کے حساب سے بڑھے گی اگر آپ نے ایک کے اندر وہ پلاٹ دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں n لاگ n جو ہے وہ بہتر ہے n وہ نیچے ہی رہتا ہے تو کیوں نہ ہم ایسے اپنائیں؟ تو چلیں ایسی کاروائی کرتے ہیں تو سلائیڈ کے جانب اگر آپ دیکھیے تو وہ ایک خاص کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو کہتے ہیں and اینڈ خیر یہاں پہ اب میں اس فلاسفی کو کہ ڈیوائڈ اینڈ کا کیا ہے اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کروں گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ تین الدمس جو این لوگ این ان کی پرفارمنس ہے وہ ہیں مرچ سارٹ کوئک سارٹ اور ہیپ سارٹ ان میں سے آپ کو یاد ہو ہیپ سارٹ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی بھی تھی جب ہم نے ہیپ سٹرکچر کی بات کی تھی تو یہاں پہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکچولی n log n الردم ہے یعنی کہ وہ پہلے تین ایلیمنٹری ایلگردم سے بہتر ہے خیر ابھی ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل سے بات کریں گے امپلیمنٹ کے حساب سے جو اصل بات ہے وہ ہے اب ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو پھر مر سارٹ کے بارے میں گفتگو اور پھر کوئک شارٹ کے بارے میں گفتگو اور وہ گفتگو ہیوں کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کونکر اسٹریٹجی کیا ہے یا یہ فلاسفی کیا ہے اس کی خیر ایک مثال آپ کو جنگی حکمت عملی میں نظر آئے گی وہ یوں کہ اگر آپ کا کسی فوج سے مقابلہ ہے تو اگر آپ نے مقابلہ یا وہ جنگ جیتنی ہے تو کسی طرح اپنے دشمن کو آپ دو حصوں میں تقسیم کروا دیں کوئی ایسی بات کریں کوئی ایسی ایسی تجویز سوچیں ایسی ترکیب سوچیں کہ دشمن جو ہے اس کے دو حصے بن جائیں بلکہ یوں کہ اس کے اور حصے چھوٹے چھوٹے حصے بن جائیں آپ یہ کریں کہ ان چھوٹے حصوں کو کانکر کریں کیونکہ اب وہ سارے اکٹھے نہیں تو یقیناً چھوٹا حصہ جو ہے وہ پوری آرمی کی بنسبت کونکر کرنا یعنی فتح کرنا اس کو آسان ہوگا کچھ یہ فلسفہ ہم اب یہاں پہ بھی استعمال کریں گے اور وہ یوں تو آئیے میں آپ کو شارٹنگ کے حوالے سے ڈوائڈ اینڈ کانکر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں میرے پاس یہ ایک رے ہے جس میں میں نے دکھایا ہے نمبرس ہیں دس بارہ آٹھ چار دو گیارہ سات اور پانچ یہ ہیں انسورٹ یعنی کہ ارے جو ہے وہ سورٹڈ نہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ وٹ ایف وی سپلٹ رے یا list of نمبر into two پارٹس اس میں کوئی حرج ہے لگتا تو نہیں کوئی حرج ہے چلیں اس کو ہم نے اسپلٹ کیا جب میں نے سپلٹ کیا تو اس کے دو حصے بنے جس میں پہلے حصے میں آیا دس بارہ آٹھ اور چار اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں دو گیارہ سات اور پانچ اب دیکھیں میں نے حصے جو ہیں تقریباً برابر کر دیے یعنی کہ میں ان کو دو ہافز میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں اب اس کو کرنے کے بعد اگر یہ فوج ہے تو میں نے فوج کے دشمن کی فوج کے دو حصے کر دیے اب میں یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ شارٹ کرتا ہوں اس بنا پہ دس بارہ آٹھ اور چار کو اگر میں صرف شارٹ کروں اور کیسے کروں اب چلیں یہاں پہ یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ میں انسرشن شارٹ چلا دیتا ہوں یا کوئی بھی میرا ایلیمنٹری جو الگریدم ہے ببل سلیکشن یا انسرشن سارٹ وہ اس کو صرف اس حصے پہ چلاتا ہوں جب میں نے اس کو چلایا تو چلیں وہ تو سارٹ ہو گیا پھر میں نے یہی کاروائی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے حصے پہ بھی کی اب دیکھیے دوسرا حصہ بھی سارٹ ہو گیا چار آٹھ دس اور بارہ اپنے درمیان یہ چار نمبر سارٹ ہیں دو پانچ سات اور گیارہ یہ بھی سارٹ ہیں اب میں کیا کروں اب میں یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کو میں کسی طرح مرج کر دیتا ہوں کمبائن کر دیتا ہوں اور وہ یوں کہ جب وہ مرج ہو گئے تو فائنل پوزیشن بنی دو چار پانچ سات آٹھ دس گیارہ اور بارہ اب یہ سارا ڈیٹا سارٹیڈ ہے لیکن جو چیز میں نے آپ کو دکھائی نہیں بلکہ ایک دم آپ کے سامنے آ گئی وہ یہ کہ دو سارٹڈ حصے مرچ ہو گئے اور میرے پاس پوری ارے جو ہے وہ سارٹیڈ آ گئی خیر یہ کیسے ہوگا مرجنگ جو ہے وہ کافی سمپل پروسیجر ہے بلکہ میں اگر آپ سے ایز این ایکسرسائز پوچھوں میں آپ کو دو sorted arrays دیتا ہوں یہ نہیں کہ وہ ایک ہی array کے حصے ہیں دو sorted arrays دیتا ہوں اور آپ کو ایک تیسری array دیتا ہوں جو ان دونوں حصوں کے مجموعے یعنی کہ سم کے لحاظ سے برابر ہے exercise یہ کہ پہلی array بھی sorted ہے دوسری array بھی sorted ہے اور جو تیسری array ہے جو ان size میں دونوں کے برابر ہے یعنی کہ اگر پہلی array 10 کی ہے اور دوسری 20 کی ہے اور تیسری array میں آپ کو تیس element کی دیتا ہوں تو آپ دونوں ارے کو مرج کریں وہ کیسے کہ ان دونوں کی پہلی پوزیشن یا انڈیکس زیرو پہ ایلیمنٹس کو کمپیر کریں اور ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو یہ تیسری ارے میں انڈیکس پوزیشن ون پہ ڈال دیں اس کے بعد اگلے دو ایلیمنٹس کمپیر کریں اور پھر جو تیسری ارے ہے اس میں یہ نیا نمبر ڈال دیں آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں مرجنگ آپ کو کر کے تو نہیں دکھا سکتا یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کروں گا لیکن میری تجویز کہ آپ سارٹنگ میں مرز شارٹ کے بارے میں کتاب میں پڑھیے یہ جو الدم ہے مرجنگ کا یہ انتہائی آسان ہے اس میں کوئی خاص دقت بھی اور پرو پروگرامیٹکلی بھی کوئی خاص مشکل نہیں پیش آئے گی بلکہ ایز این ایکسرسائز آپ کرنا چاہیں تو ہاتھ سے بھی یہ کر سکتے ہیں آپ اس کو کتاب میں دیکھیے انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی اگلی دفعہ ہم مر سارٹ کے بارے میں کوئک شارٹ کے بارے میں اور ہیپ ہیپٹ کے بارے میں باتیں کریں گے اور میں آپ کو ان کے الگردمس بھی دکھاؤں گا انیمیشن کے ذریعے بھی اور پھر ایز اے ای پروسیجر سی پلس پلس کا پروسیجر آپ کتاب میں ان تینوں ایلگریدمس کے بارے میں ضرور پڑھیے یہ گفتگو اگلی دفعہ جاری رہے گی تب تک خدا حافظ